حریص علیکم بالمؤمنین روح الرحیم نحب دهو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی حاکیًا عن سیدنا روح علیہ السلام كما ورد في سوره الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وعالم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم والنبي رقيطه تمیب ابن عوصر الداری رضی اللہ تعالی عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنسیحہ قلنا لمن قال للہ و لکتابہ وللسولہ المسلمین و عامتہم مسلم رحمہ اللہ اللہ اربا نومی کا جو سلسلے واردرس چل رہا تھا ان اجتماعات میں آج ہم پھر اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ساتویں حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی اور میری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عادت ہے کہ میں اس حدیث کے مضمون سے مناسبت رکھنے والی کوئی کوئی آیت پہلے تلاوت کرتا ہوں تو میں نے سورہ آراف کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی حضرت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور اللہ کی طرف بلایا اللہ کی بندگی کی طرف اور توحید کی طرف تو ان کی قوم نے کہا کہ اینو ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کوئی دیوانگی تاری ہو گئی ہے کوئی مخبوط الحواس ہو گئے ہو تم یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اس کا جواب ہے ان آیات قوم لوی ضلعت ہوں انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں مجھے کوئی خپت نہیں لاحق ہوا ہے میں کوئی دیوانہ نہیں ہوا ہوں میں کوئی پاگل نہیں ہوا ہوں بولا کن رسول رب بھی بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا پیغام ہوں ابل لوگوں کو رسال آتے رب بھی اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ انہی ہے اللہ کی جو میری طرف آئی ہے اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ انگم اور میں تمہارا خیر خاں ہوں تمہارے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہا ہوں تمہاری خیر خواہ کا حق ادا کر رہا ہوں وہ عالم مالا تالمون اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہوا جو تم نہیں جانتے ہیں. یعنی تم نے اگر میری بات کو رد کر دیا تو جو شامت تمہاری آنے والی ہے وہ مجھے معلوم ہے تو میں اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش تمہیں کر رہا ہوں کہ کسی طرح تم اپنی روش کو بدلو اور اللہ کی رحمت کو دعوت دو بجائے اس کے آزاد میں یہ دس قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے بہت سے رسولوں کے حضرت شاہب نے بھی یہ فرمایا جب ان کی قوم برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی جو انہوں نے غد کیا حضرت شعیب کی دعوت کو تو انہوں نے بڑے ہی حسرت کے ساتھ کہا کہ میری قوم میں نے تو نس تو نکم میں نے تو تمہاری وفاداری کا خیر خواہ کا حق ادا کیا تھا لیکن اب یہ کہ تم ولاکنس تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے تم اپنے ان لیڈروں کی پیروی کرتے ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اب یہ تمہارا اپنا چوائس ہے جس کا نتیجہ تم نے بھگت لیا ہے وہ کیسا آسا قومی صحمین تو اب میں رنج کروں تو کیسے کروں یہ انتہائی رنج والا جملہ ہے کہ رنج ہو رہا ہے لیکن یہ کہ رنج میرا جو ہے اب وہ کس بات پر ہے اصل میں تو یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے جن کا نتیجہ تمہارے پر وارش ہوا ہے اب یہ جو لفظ نصیحت ہے جو انبیاء اکرام کے رام علیہ و السلام کے ذمے مجید میں بار بار آیا ہے اسی پر یہ بہت جامع حدیث ہے یہ جواب الکلم میں سے ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضور نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی انعامات ہیں جب ان کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے تی تو جواب الکلم مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا فرمائے مراد کیا ہے کم سے کم لفظوں میں بہت بڑی حقیقت بیان کرتے تھے دریا کو قوزے میں بند کر دینا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں جامع جوامع اب روزہ ڈھال ہے ابھی چونکہ روزوں کا مہینہ گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے نفس کے حملوں سے تمہیں روکنے کے لیے اللہ نے ڈھال دی جس طرح آپ دشمن سے دو بندو مقابلہ ہو رہا ہو تو اس کے تلوار کے وار کو روکتے ہیں اپنی ڈھال کو تو نفس کے حملوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ڈھال دی انجن اس, اس طرح کے بے کلمات ہیں بہت عمدہ کلمات جامع کلمات انہیں جوام الکلم ان کہا جاتا ہے تو ان جواب الکلم میں, میں سے یہ حدیث بھی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت تمیم ابن الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ہے ابو رقیہ وان ابی رقیہ تھا اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادین و نسیح اب یہ دو الفاظ دین کو نام ہے نصیحت کا خلوص کا اصل میں نشہ کا نظر بھی زبان میں آتا ہے کوئی شے جو صرف اپنی اصلیت پر برقرار ہو اور اس میں کوئی شے جو ہے کوئی امپیورٹی شامل نہ ہو بالکل صاف صاف شفاف تو اسی طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی اور شے شامل نہیں ہوتی بس تنفرش کیجیے کہ میں آپ کو کسی اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں یہ کام تو اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اپنی برتری آپ پر ثابت کر رہا ہوں تو یہ خالص نہیں گئی بات جو. اب اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے خلوص وہ ہوگا کہ آپ اس کی صرف خیر خواہی آپ کو مقبول ہو یہ نہیں کہ اپنے علم کا روم گانٹنا ہو یا اپنے تکوا کا اشتہار دینا ہو یا اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے میں اس سے بہتر ہوں اگر یہ شے شامل ہو گئی تو وہ بات خالص نہیں رہی ہے دودھ خالص نہیں ہے اس کے اندر پانی ہی نہیں جوہر کا پانی ملا دیا گیا یا کسی گندی نالی کا پانی ملا دیا گیا تو نشہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی شہ بالکل خالص اب یہ جو ہے ایک ربط اور تعلق کیا ہوگا بن دین تو نام ہے اس کا یہ خلاصہ ہے دین کا یوں سمجھ یہ کہ دین کی ایک حقیقت ہے یہ یوں کہ یہ کہ دین اللہ کا جو ہے ایک حقیقت واحدہ ہے البتہ اس کو بیان کرنے کے اسلوب جدا جدا ہے کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے بات وہی نکلے گی کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کا نتیجہ وہی مرابط ہوگا کبھی کسی اصطلاح میں بات ہو رہی ہے غور کریں گے تو بات وہی پہنچ گئی کبھی اصطلاحات بدل کر کچھ اور انداز اختیار کیا گیا ہے اب بات مضمون واحد ہے جس کی مثال اگر آپ دیں تو جو لائل پور کہلاتا تھا فیصل باد اس کا گھنٹہ گھر ہے اب آٹھ بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر پر آ کر جمع ہو رہے ہیں جس دروازے سے داخل ہو جائیں جس بازار سے داخل ہو جائیں گھنٹہ گھر تو سامنے آئے گا گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے تو دین کی حقیقت جو ہے حقیقت واحدہ اس کو بیان کرنے کے لیے بے شمار اسلوب ہے جس کو کہا گیا ہے ایک شعر کے اندر کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھ اب یہ ادب کا کسی کی فصاحت اور بلاغت ہے اور کاجل الکلامی کا ایک جو ہے مظہر ہے کہ وہ ایک پھول کی تعریف کر رہا ہے کہ کس کس انداز میں کر رہا ہے کن کن پہلوؤں سے کر رہا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھ تو یہاں دین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ایک لفظ ہے الدین اور نسیحا اس پر حضرت اوس فرماتے ہیں اور حضرت ابن اوس فرماتے ہیں کون نالے حضور کس کے ساتھ نسخوں خیر خواہی کس کے ساتھ وفاداری کس کے ساتھ خلوص و اخلاص یہ تو واضح کیجیے دین اور نسیحا کس کے ساتھ اب یہ الفاظ آتے ہیں کال کتاب ہی ولے رسمسلم عوامت اور اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عوام مسلمانوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے تو یہ گویا کہ پانچ جو ہیں وفاداریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہیں اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ پانچ اعتبارات سے اس میں خلوص ہو اخلاص ہو بے محل بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی امپیورٹی کے ان پانچ کے خاتمہ ادا کریں اب اس میں غور کیجئے کہ پہلی تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے نس نسل خائی کے چار تقاضے ہیں ایمان اللہ پر ایمان قرآن پر ایمان رسول پر ایمان یہ چار چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ ایمان نمبر ایک اور نمبر دو اطاعت اللہ کی اتار اس کی کتاب کی اتار اس کے رسول کی تاب نمبر تین محبت اللہ کی محبت اللہ کی کتاب کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور نمبر چار وفاداری اس کا میں مفہوم بعد میں بتاؤں گا اللہ کے ساتھ وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری اب یہاں ہم ترتیب سے بات کرتے ہیں دیکھیے ایمان جو ہے یہ تو میں نے سب سے پہلی بات بتائی اللہ پر ایمان کتاب پر ایمان رسول پر ایمان لیکن اس سے پہلے بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں ایک ایمان ہے قانونی فقہی ایمان جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق ہے اقرار المل سانس سے زبان سے کہا زبان سے اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اب ہمیں پتا نہیں ہے وہ خلوص دل سے کہہ رہا یا یا منافقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ہم نہیں جانتے اور ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے دل میں اتر کر دیکھنے کا لیکن یہ اصل ایمان نہیں ہے یہ ایمان دنیا میں کام آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے آپس کے تعلقات ہیں اب ظاہر بات ہے کہ میری بیٹی ہے میری بچی ہے اس کا نکاح کسی مسلمان سے ہی ہو سکتا مجھے دیکھنا پڑے گا جدھر سے سوال آیا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں اسلامی ریاست کا سربراہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے دیکھنا پڑے گا آج بھی چاہے اسلامی ریاست دنیا میں کہیں نہیں ہے لیکن جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں کا سربراہ مسلمان ہوگا اب کون مسلمان ہے کون نہیں ہے پھر اس کے معیارات میں بیان کر چکا ہوں اس وقت در مجھے جانا نہیں صرف کہنا یہ تھا کہ ایمان اصل میں نام ہے یقین قلبی کا جب یہ شہادت دل میں سے آئے دل کی گہرائیوں سے نکلے بڑا پیارا شیر یاد آ گیا اللہ ب اقبال کا تو عرب ہو یا عجم ہو اب عرب ہوا جس کی زمان عربی ہے لا الہ الا اللہ کے معنی اسے معلوم عجمی جو ہے وہ بیچارہ عام جو ہے اسے پتہ ہی نہیں الہ الا اللہ کے کی معنی کیا لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ جو ہے اجنبی زبان کے الفاظ ہے جو عرب نکال رہا ہے اس کی اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہے جب تک دل گواہی نہ دے ہاں دل گواہی دے تو اب در حقیقت یہ لا الہ اللہ جو ہے یہ حقیقی ہے یہ مانوی ہے تو اس اعتبار سے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ صرف وربل ایٹسٹیشن جو ہے زبانی گواہی اور شہادت سے پورا نہیں ہوتا اس کے لیے دل کا یقین یقین قلبی یہ ہونا ضروری ہے البتہ اس یقین قلبی کے پھر مدارس اور مراحل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں کاننا کا تراہ ہو ایک درجہ وہ ہے اس درجے یقین کی جیسے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اب یہ ہمارا بیان اسلوب بیان ہے جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں اس پر تو یقین ہو جاتا ہے نا ویسے ہزار آدمیوں نے آ کر خبر دی ہو ٹھیک ہے ہم یہی سمجھیں گے کہ آخر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے لیکن ہونے والی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ معلوم ہوتا ہے جب سب کے دیکھ فلان جگہ آگ لگی ہوئی ہے اب جا کر دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے تو وہ یقین کے جو بچشم سر مشاہدہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے وہ یقین پیدا ہو جائے انسان میں اللہ پر آخرت پر باس بعد موت پر وہی پر فرشتوں پر جنت پر دوزخ پر رسولوں پر نبیوں پر کتابوں پر یہ یقین پیدا ہو جائے اس سے کم تر درجہ بھی ایک ہے فائلن تک انترا ہو یہ ہر وقت مستأثر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کم سے کم یہ درجہ تو ہو ورنہ پھر وہ یقین والی بات نہیں ہے ویسے یقین کی جو گہرائی ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے میں نے شاید پہلے بھی سلطان باہو کا مجھے وہ مسرا مجھے زیادہ پنجابی آتی نہیں ہے اور پنجابی صوفیہ کا کلام جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے مطالعہ نہیں کیا لیکن بعض چیزیں جو سننے میں آتی ہیں تو واقعی تک بات محسوس ہوتی ہے بہت گہری بات ہے جو کہ دل کون دلا دیا جانے ہوں یہ دلوں کا آپ نہیں سکتے کہ یہ کتنا کتنا نیچ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ مسکن ہے روح کا اور روح کی گہرائی آپ جان نہیں سکتے روح کا لوگ ذات بھاری تعالیٰ کے ساتھ یہ سرونا کاری روحے روح ربیل قلیلا تمہیں تو علم بہت کم ملا ہے تم نہیں جان سکتے روح کی حقیقت کیا سمجھو گے اللہ کی ذات کی حقیقت کیا سمجھو گے اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو بس اللہ کی آیات و نشانیوں سے اللہ پر ایمان لا اللہ کی ذات کے بارے میں تو روک دیا گیا سوچو بھی مر تمہارے ماورا ہے تکلیفے مالا اتاف ہے اپنے دماغ کو خواب تھا آپ ایک ایسی بات میں ڈال دے جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس حوالے سے ایمان جو ہے اللہ پر رسول پر اور کتاب پر وہ یقین والا ایمان مراد ہے اب ظاہر بات ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے تقاضا اطاعت اللہ کا حکم مانو رسول کا کتاب کا اور تیسرا محبت صرف اطاعت نہیں صرف اطاعت تو بھی ہوتی ہے ہم انگریزوں کی متی تھے کیا کرے غلام تھے آئے سے انہوں نے فتح کر لیا تھا بنی اسرائیل فرون کے غلام تھے آلے فرون کے آلے آلے یعقوب کہہ لیجیے نا کیونکہ بنی اسرائیل کون تھے آلے یعقوب تھے یعقوب کی نسل غلام تھا وہ مجبوری کی لیکن محبت کے ساتھ اطاعت اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ اور اس میں بڑا عجیب ایک ہے یہ اصطلاحات کا معاملہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت اور محبت جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے ہما خلق الجن اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں یہ درس حدیث سے متصل قبل جو میرے خطبات کا ہے وہی ان میں یہ عبادت جو ہے ہما وقت ہما جہت اطاعت کل یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے یہ پارشل نہیں ہے یہ چوائس پر نہیں ہے ہما تن ہما وقت ہما جہت اطاعت کلی انتہائی محبت کے ساتھ تب وہ عبادت کا اس میں یہ بحث بھی میں کر چکا ہوں ہاں اس میں برمنائ کبھی مشری کبھی پاؤں پھسل جائے گا کبھی غلطی ہو گئی کبھی غلط ماحول میں رہے اس کے کی اثرات جو پڑ گئے کوئی غلط کام آپ سے بھی سرد ہو گئی. کبھی اندر سے نفس امارہ کا کوئی ابال آیا طوفان آیا اور آپ کی خود ہی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو اور آپ بہن گئے لیکن اس کے فوراً مانگو اس کیفیت سے نکلتے ہی اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی یہ میں کیا کر بیٹھا یہ مجھ سے کیا ہو گیا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے اللہ معاف کر دیتا لاکھوں بار کرو اور دو معافی اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازہ کھولا یہ درگاہ ماں درگہ نومیدی نیشت. یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے ست بار اگر توبہ شکستی شکست سو بر پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ پھر توبہ کرو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا معلم جگر جب تک کہ موت کے آسار شروع نہ ہو جائے اور جس کو ہم کہتے ہیں گنگرو گلے میں بولنے لگے اس وقت تک موت کا دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہو اگر یہ نہیں کرتے تو ایک منار پر بھی اگر آپ نے ڈیرہ لگا لیا جم گئے اسی پر تو وہ پھر خلوط فرنار کے لیے کافی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا تو عبادت ہو جاتی ہے اب لفظ دو ہیں ایک اطاعت محبت اللہ کے لیے ہے تو کیا بنا عبادت رسول کے لیے یہی دونوں چیزیں آتی ہیں تو کیا بنے گا اتباع رسول کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کا اتباع ممکن نہیں ہے یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیجیے اللہ کی اتاد ممکن ہے اتباع کسے کہتے ہیں اور اتعت سے اس کا فرق کیا ہے اتات کی جاتی ہے کسی حکم کی یہ کرو یہ نہ کرو اور اتباع کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انہیں کیا چیز پسند ہے انہوں نے کہا تو نہیں ہے مجھ سے انہیں کیا پسند ہے اور آپ اس کی پیروی کریں ان کا کیا نہج ہے وہ سوتے کس طرح حراج کیا؟ وہ چلتے کس طرح ان کا انداز کیا ہے ان کا ترس کیا ہے ان کو پسند کیا ہے یہ دیکھ کر اگر کوئی حکم نے دیا ہو اس کی پیروی کریں گے تو یہ اتباع اور اس اتباع کے بارے میں فرمایا گیا سورہ عال عبران میں انکن تم تو بول اللہ فتبی جو ہمب اے منگوا سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اتباع کرو میرا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اگلی آیت میں اطاعت کا آیا اتی اللہ والیوں رسم اور اگر یہ نہیں کرتے تو کفر ہے اطاعت نہیں یہ تو کفر ہے وہ کفر مانوی ہے آپ نے لائن کراس نہیں کی ہے اسلام سے نکل کر کفر میں نہیں گئے ہیں. لیکن نماز جان بوجھ کافرانہ ہے اس میں کفر ہے وہ مزمر ہے کفر البتہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ لائن کراس نہ کرے اس کے لیے لائن کھینچی ہوئی ہے. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت عبادت بن گئی اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت اتباع بن گیا ایک بات اور نوٹ کیجئے جب ایمان کا ذکر آئے گا اطاعت کا ذکر آئے گا تو اللہ کے فوراً بعد رسول ہوگا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد کتاب پہلے پھر رسول یہ ترتیب بھی حکمت نہیں ہوتی اس میں حکمت ہے ایمان اللہ رسول باللہ آمین اللہ ورسول و کتاب رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کتاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئی لہذا اس کو وہاں پر دورانے کی ضرورت ہی نہیں کتاب کی تعت اللہ کی اطاعت اللہ کا کلام اس حوالے سے گویا کہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں اس کی ضرورت ہے وہ میں بھی آپ کو بہت بتا دوں اچھا اللہ اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے میں نے گنمائند نا چار چیزیں ایمان اتار محبت اور وفاداری وفاداری کیا ہے وفاداری یہ ہے کہ آپ نے خود تو اللہ کے احکام پر عمل کیا اطاعت کا تقاضر پورا ہو گیا اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کو فروغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نہیں ہیں تو وفاداری کہاں رہی ہے غداروں کی قیادت حکومت تسلیم کی طبعا. وفاداری کہاں رہی ہے جو غدار کا ساتھی ہے غدار ہے بش نے جو الفاظ کہے تھے یو آر ولس اور یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو درمیانی کوئی شہنی اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے افغانستان میں تو پھر ہمارے دشمنی کے لیے تیار ہو گئے اٹ واز اے بگ چیلنج ہمارا کمانڈو پرزیڈنٹ جو ہے وہ کانپ گیا اسی کے اللہ پر تو یقین ہے نہیں نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے جب ہم اللہ کے ساتھ وفادار اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا وہ تو فرماتا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ نہیں کہ تم نے تو رخ پھیرا ہوا کسی اور کی طرف اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہے تمہاری اور اللہ تمہاری چاکری پہ لگا رہے گا ماں سدھا تو جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو بشے تو ڈرنا ہی کرنا ہے اس اعتبار سے لیکن یہی بات مجھے حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ اصل میں یہ بش کے الفاظ نہیں ہے یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہے ہی is not with me is against me یہ بائبل کے الفاظ یہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا لیکن بات صحیح تو اللہ کا معاملہ بھی کیا ہے یا میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف درمیان میں کوئی بات نہیں ہے اگر میرے وفادار ہو تو پھر میرے باغیوں کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہونا چاہیے تعم کیسا چاکری کیسی ان کو تقلیت دینا چاہے مانی دار تو منی میں سے ہو یہ وفاداری کا تقاضا کٹھن ہے اور اس وفاداری کے بغیر عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا عبادت میں نے کہا ہما وقت ہما جیت عدا کی اطاعت جب نظام کافرانہ ہے تو آپ کی اطاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی آپ کی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے وہ تو تاحت کے تحت ہے کا بھی ہوئے. تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ عبادت کا معاملہ اطاعت سے ہوں. لیکن وہ اطاعت جو ہے آپ کسی باطل نظام کے تحت رہتے ہوئے کلو اطاعت نہیں کر سکتے جتنی کر سکتے ہو وہ بھی نہیں کرتے تو آپ گزری لیکن یہ کہ جو نہیں کر سکتے اس کا میں نے بارہا بیان کیا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو تن من دھن اس کے لیے لگاؤ یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا کرتا ہے نہیں کرتے البتہ اس کے پھر درجے ضرور ہیں وہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بار بار من راب ان کو من کرنگ فلد ہی فائلہ ہی فائل ہی اب سب سے بڑا منکر ہے تاوت کا نظام یہ کسی نے چھوٹی سی چیز چوری کر لی ٹھیک ہے برا کام ہے جرم ہے نظام نہ ہوتی باغ نا اللہ کی بغاوت کو مشتمل سیکولرزم ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے کسی آسمانی تعلق کو نہیں مانتے ہم تو خود حاکم ہیں پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر ڈیموکریسی چلے گی اور ہم خود طے کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ کیا جائز ہے کیا نا جائز ہم چاہیں گے ہم جنس پراستی کو جائز قرار دے دیں گے ہم چاہیں گے تو جنا کو کوئی گناہ یا جرم کرار دیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا سے مغرب میں سنا کو کو کوئی جرم نہیں ہے کچام کوئی جرم نہیں ہے زنا جنابا کوئی جرم نہیں ہے ہاں اگر نابالغ لڑکی سے کیا ہے تو جرم ہو جائے گا اگر بالجبر کیا ہے تو جرم اگر اس کی رضامندی سے کیا ہے تو نسو کو اپنا قانون بنایا جیسا بنایا ہم جن شادیاں بنائیں گے سارا نظام سود پر چلے گا چلے گا اور یہاں لاٹریاں ہوگی ملین کی لوٹریاں جو لائسنس ایشو کریں گے بلکہ اب تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں ان جو ہیں پرانسٹیوٹ جو ہیں وہ خواہشہ عورتوں کے دروازوں کے اوپر ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہ یہ عورت جو ہے یہاں پر یہ ایڈ کے جراثیم سے پاک ہے یو کین گو اے ڈاؤٹ کوئی فیئر نہیں جی. تو یہ ہے بغاوت اللہ کے خلاف اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلنے کی جد کریں اسی طرح قرآن کے ساتھ وفاداری ظاہر بات ہے اس میں وہی اللہ کے ساتھ وفاداری کے سارے تقاضے آ جائیں گے اس کی ہلکی سی بات یہ ہے کہ قرآن کی اگر توہین کی جائے تو آپ کو شدید سدمہ ہاں وہ جو میں کہہ رہا تھا تین درجے اس ملکر کے خلاف باطل نظام کے خلاف شدید نفرت بھی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں دل سے نفرت ایک پریشانی لاہک رہے میں کہاں رہ رہا ہوں کیوں رہ رہا ہوں اس ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے بلکہ قوت لاحمود پر گزر کرے اور اپنا پورا وقت جو ہے اپنی صلاحیت میکسیمم فارغ کر کے اپنی معاش سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگایا تو کم سے کم نفرت ہے نمبر دو زبان سے کہے تو صحیح کہ نظام کافرانہ ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا اور نمبر تین ہے بلیا ہاتھ کے ساتھ میدان میں آ جاؤ اور نظام کو جڑ سے اکھیڑ او کر اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر تو یہی معاملہ کتاب کا ہے لیکن کتاب اللہ کے بارے میں ایک ہلکی سی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے اور وہ ہمارے ہاں ہے قرآن مجید کی اگر بے حرمتی ہو تو تو یہ حمیت جو ہے اگرچہ یہ جذباتی معاملہ ہمارا ایک قرآن مجید کی بے حرمتی پر ایک دفعہ دی بڑی مہم چلی تھی ہمارے ہاں احتجاجی مہم پہ ایک جلسہ ہوا تھا بڑا جلسہ تھا مسجد شہدا کا آس پاس کی ساری سڑکیں پر تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم سباہ کریں گے تم کیوں کرتے ہو قرآن کے احکام کو ہم توڑیں گے نا اصل بے حرمتی تو ہم کر رہے ہیں ماں امن اب قرآن منیستہ اللہ مہارے لیکن جذبات کا معاملہ ہے حضور کی توہین ہو جائے تو ایک طوفان اٹھ جائے توہین تو میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں حضور کی سنت کا اعتماد نہیں کر رہے تو توہین کرنے کی نہیں کر رہے؟ حضور کے احکام کو اپنے پاؤں تلے رود رہے تو توہین کرنے نہیں کر رہے؟ لیکن کسی نے توہین کر دی تو اب ہمارا خون کھول اٹھتا ہے بلکہ اچھی بات ہے وہ اتنی حمیت تو ہونی چاہیے لیکن یہ معاملہ جذباتی صرف ہے اصل جو ہے سمجھنا چاہیے کیا اللہ کی ساتھ وفاداری اور اللہ کی کتاب اور رسول کی ساتھ وفاداری کے تقاضے کیا رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہوگا دو چیزوں بیان کر چکا کتاب اور محبت تیسری بات کیا ہوگی رسول کے مشن میں ان کی مدد قرآن کے ساتھ وفاداری کے ذمن میں میرا کتاب کیا آج سے ٹھیک پچاس برس پہلے جو دو تقریریں میں نے کی تھی مسجد خزرہ سبنا آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق وہ کتاب چاہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے اس کے ترجمے جو ہے لوگوں نے خود کر کر کے لاگم دیے ہیں ہم ترجمہ کرانا پڑتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں یا یہ ہے کہ ایک صاحب نے عربی میں ترجمہ کیا ایک صاحب نے فارسی میں کیا ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ یہاں کی یونیورسٹی کے میں ان سے واقع بھی نہیں تھا لے آئے میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا فارسی ایک صاحب ہیلی کالج آف کامرس میں انگلش میں کیا چھپوانے کا اہتمام بھی خود کیا جا کر کریکشن بھی جو ہے پریس کے اندر خود کیا اور بہت سی زبانوں میں بنگلہ دیش مہاراشٹر کی زبان میں تامل زبان میں ہندوستان میں بہت سی زبانوں کے اندر ابھی پچھلے دنوں خالص ہندی میں چھپا وستا ہے تو پانچ حقوق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو تو آپ قرآن کے ساتھ وفادار ہیں ورنہ نہیں اس پر ایمان یقین والا اس کے نتیجے میں تعظیم اس کی صرف ظاہر ہی نہیں کہ گر گیا ہے تو آپ نے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ گیہوں تول کر خیرات کر دیے یہ بھی ہے یہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کہ اونچی جگہ پر رکھو یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ سب چیزیں ہیں اس کی تعظیم میں لیکن اس کی تعظیم کی سب سے بڑی بات پھر وہی ہوگی اس کے احکام پر بانو عمل کرو ورنہ یہ سب کچھ کیا اور احکام نہ مانے تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ تعظیم نہ ہوئی نمبر تین اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اللہ زینا ہوں کتاب نہ حق کا نمبر چار اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس کے دو درجے ہیں تذکر بال تدبر بالقرآ اور نمبر پانچ اسے پہنچاؤ اس کی تبلیغ کرو اسے عام کرو یہ پانچ حق ادا کریں گے تو آپ قرآن کا وہ حق نصیحت ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر اسی طرح رسول کے ایک آج سورہ آرافی کی ہے اسی کے اندر چار چیزیں آ گئی فل نظین آمنو نہیں وہ ضرور ہو وہ نسرو ہو وہ تباؤ دور نذیم سے چار حق ہیں اس پر ایمان لاؤ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں لیکن دلی یقین والا ایمان ان کی تعظیم کرو رسول کی بھی تعظیم ہوگی رسول, رسول کا نام دیا جائے اور آپ درود نہ بھیجیں تو آپ گویا کہ ایک توہین کے مرتب ہو گئے یہ <تصفح> بھی آپ مسجد نبوی میں ہیں یا ہوتے تھے صحابہ تو آواز سے اونچی آواز نہ ہو جائے لاترفا ہو اس واقعے پاس اور اس طرح ان سے بلند آبازی سے بات نہ کر بیٹھنا جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہو میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں بحث ہو رہی آپ نے زور سے ذرا آواز بند کی میں نے آپ سے بڑھ کر آواز کی یہ ہم آپس میں تو کر لیں لیکن اگر رسول سے کیا انتہتا تمہارے سارے آواز حمل ہو جائیں گے میں لا لاتا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے اب ہمارے لیے کیا ہے فرض کیجئے میری اور آپ کی کوئی گفتگو ہو رہی کسی موضوع پر میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں آپ اپنا خیال پیش کر رہا ہوں ایک حدیث پیش کر رہے اب میری زبان بند ہو جانے چاہیے اب اگر میں کچھ کہتا ہوں تو یہ رسول کی توہی ہاں بعد میں میں تحقیق کروں گا کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کی صنعت درست ہے کہ نہیں ہے محدثین کیا کہتے ہیں جو ماہرین انصاب ہیں اسماء ال رجال کے ماہرین چاہیے یہ میں کروں گا تحقیق بعد میں اس وقت زبان بند ہو جانے چاہیے اگر یہ ہم نہیں کرتے نہیں یہ بھی نہیں لائے تو پھر بھی یہی ہے تو کہ آپ نے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دی تو فرمایا فل نذیم آمن ہو بہت ہی آف ضرور ہو وہ اور اتباع کیا اس نور کا وہ اس کی نصرت کی مدد کی وہ مدد کس کام میں ذرا غور کیجیے حضور انتہائی غیور انسان تھے آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا میرے تو آنکھوں میں ہمیشہ آنسو آ جاتے ہیں جب میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب ہجرت کا حکم تو آ گیا تھا لیکن حضور کو ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی اور رسول نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے یو کین گو حضرت یونس سے غلطی ہوئی تھی اس لیے ان کی ہوئی پکڑ ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر دو اونٹ مٹنیاں خوب کھلا پلا کے تیار کی ہوئی ہیں فربا ہوئی ہیں تاکہ راستے میں انہیں غذا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے جسم کے اندر انرجی سٹور ہو اور اونٹ میں ہوتا ہے یہ اب ایک دن اچانک دوپہر کے وقت حضور اپنا چہرہ مبارک جو ہے لپیٹے ہوئے اپنے امامے میں اور آئے دور سے دیکھا گھر والوں نے حضور آ رہے ہیں حیرانی ہوئی کہ یہ وقت تو آنے کا نہیں آتا پر عرب نہیں لوہ کے درمیان کسی کو وزٹ کرنا یہ وہاں کے آداب کے خلاف ہے یہ خیرونے کا وقت ہے بازار بھی بند ہو جاتے ہیں خیر حضور تشریف لائے فرمایا کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے اب بہت خوشی میں سمجھتے تھے کہ اب مجھے حضور شاباش دیں گے حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور میں نے دو دو گٹیاں تیار کر رکھی ہیں آپ نے تو کس ذرا سا کیا اچھا ٹھیک ہے میں ایک استعمال کروں گا لیکن قیمت ادا کروں گا حضرت رو پڑے کہ حضور میرے ساتھ یہ بوائے اپنا سارا ساسا حضور پر لٹا دیا تھا جو بچا گھٹا تھا وہ ساتھ لے گئے گھر میں ایک پیسہ بھی چھوڑا حال میں پیچھے بیٹیاں تھیں بیوی تھی باپ تھا بوڑھا دا اب وہ کہاں تھا جوڑا ایک اشارہ کیا حضور نے حضرت عائشہ کی تو مجھ سے شادی کر دو تو ایک نملہ کہا وہ تو آپ کی بتیجی ہے یعنی میں آپ کا بھائی ہوں دینی بھائی فرمائی دینی اخوت اور ہے وہ قانونی اور شری اخوت کا معاملہ لہٰ ہے حاضر چھ سال کی عمر تھی ودائی بعد میں ہوئی ہے لیکن دکھا تو ہو گیا نا چھ سال کے اور میں نو سال کی عمر میں ہوئی تو بارہ مزور بہت غیور تھے اپنی ساتھی کسی بات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا سوال اگر تھا تو یہ تھا کہ اللہ نے میرے ذمہ بہت بڑا موج ڈالا ہے کہ میں اس کے دین کو غارب کروں آؤ میرا ساتھ دو اس کے لیے آپ سائز بن کر گئے دردر گئے لوگوں سے جا کر ملے سرداروں سے جا کر ملے قبیلوں کے جو ہیں سردھرے لوگ تھے ان سے اسے جا کر ملے میرا ساتھ دو تو دور اور چوتھی بات یہ کہ جو نور نازی کیا گیا آپ کے ساتھ یعنی قرآن اس کی کریں وہی ہوں گے فلاح پانے والے اللہ مرمنجن اللہ ربنا من اللہ اکول